بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام قسم کی تعریفات وحده لا خال کے کائنات مال کے ارض و سما کے لیے ہیں اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ ولا علیہ واصحب ہی مبارک وسلم ہے وہ ذات مقدسہ مبارک متحرہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف فرما ہوئے تو اس طرح کہ آپ نے اپنے پیروکاروں اپنے اطاعت گزاروں اپنے وفاشیاروں کو دین اور دنیا دونوں کے معاملات میں انہیں راہ حق کا پتہ دیا اور دنیا اور آخرت کے بارے میں ان کی رہنمائی فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ والا صفات نے اپنی دعوت کا آغاز مکہ مکرمہ میں انتہائی کسم کسی ایکسی اور بے بسی کے عالم میں کیا اور آخرش تئیس برس کی طویل جد و جہد اور مسلسل کوشش و کاوش کے بعد اس کائنات سے اس عالم میں رخصت ہوئے کہ آپ نے اپنے پیروکاروں کے لیے ایک اعلی پائے کی مضبوط بنیادوں پر استوار ریاست اور مملکت قائم کر دی تھی ایک ایسی مملکت اور ایک ایسی سلطنت جس کے اندر عملی طور پر اسلام کو نافذ کیا جا چکا تھا اور جو کچھ رب العالمین کا منشا تھا اور جو کچھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو عطا کیا گیا تھا وہ پوری طرح اس سلطنت کی قلم رو میں روبہ عمل آ چکا تھا کئی سال کے بعد اور تئیس سال کی دعوت و تبلیغ تیئیس سال کی جتو جہد سال کی کوشش و کاش تیئیس برس کی تگ اور تگ و جو ایک خالص اسلامی ریاست کے قیام پر منتج ہوئی تھی جی اس کو پیام سلطنت کے اول روز ہی سے اور سلطنت کو پہلے دن ہی سے بے شمار خطرات لاحق ہوئے اس لیے کہ بڑے طویل عرصے کے بعد ایک ایسی سلطنت کائنات میں قائم ہوئی تھی جس پر بندے اس انداز سے حکمرانی کے لیے قائم کیے گئے تھے کہ وہ بذا خود حکمران نہ تھے بلکہ اس حکمرانی کو اللہ کی نیابت سمجھتے تھے اور یہ ان کے اندر احساس تھا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے اور ہم نے اس اللہ کی دستی کو قائم رکھتے ہوئے اس کے احکام پر اپنے آپ کو چلاتے ہوئے اس کے ضوابط میں اپنے آپ کو ڈھالتے ہوئے اس قلم کے امور کو سر انجام دینا ہے ماتحت بن کر آتا و مالک بن کر نہیں چنانچہ جب یہ سلطنت قائم ہوئی تو لازمی بات تھی کہ وہ لوگ جو اس مملکت اور سلطنت کے گرد پیش میں رہتے تھے انہیں اپنے اقتدار کے لیے یہ مملکت اور سلطنت بہت بڑا خطرہ نظر آئی اور انہوں نے اس بات کو جانا اور سمجھا کہ اگر یہی روش حکمرانی اور یہی اصول ہار جہاں بانی اس اسلامی ریاست میں قائم ہے اگر ان کے بلاس اور ان کی مملکتوں اور ان کی سلطنتوں اور ان کے ملکوں تک پہنچ گئے تو ان کی خدائی ختم ہو جائے ان کی حکمرانی اس کے تاروں پہ بکھر جائیں گے اس لیے کہ انہوں نے اپنی رعایا کو صرف رعایا ہی نہیں بلکہ اپنا غلام سمجھ رکھا تھا وہ سمجھتے تھے کہ جو لوگ ہماری کلمروں میں بستے ہیں ہم ان کے جسموں کے بھی مالک ہیں ان کے زمیروں کے بھی مالک ہیں ہم ان کی عزتوں کے بھی مالک ہیں ہم ان کی آبروؤں کے بھی مالک ہیں اور اگر مسلمانوں کا طرز جہاں اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب حکومت ہمارے ملکوں تک آ پہنچا تو ہماری آقائیت ہماری خدائی ہماری آمریت ہمارا استبداد اور ہماری ڈپٹیٹرشپ ختم ہو کر رہ جائے گی اس لیے انہوں نے ابتدائی قیام سلطنت اسلامی سے اس کی مخالفت کو اپنا شعار اور اپنا وطیرہ بنا دیا اور اپنی تمام کوششیں اور کاوشیں اس سلسلے میں صرف کر دی کہ کسی نہ کسی طرح اس اسلامی سلطنت کو تنپنے سے پہلے مستحکم ہونے سے پہلے مضبوط ہونے سے پہلے ہی نیس کو نابو کر دیا جائے سفے ہستی سے مٹا دیا جائے اس کے نام و نشان کو حرف غلط کی طرح ختم کر دیا جائے چنانچہ امام کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ کے ابتدائی ایام ہی میں انہوں نے اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مدینہ طیبہ پر جو مسلمانوں کی سلطنت کا دارالخلافہ اور نبی علیہ سلاط وسلام کا دارالت تھا اس پر حملوں کے منصوبے بنائے اور حملے کرنے شروع کر دیے چھوٹے موٹے بہت سے حملے ہوئے لیکن جو حملے بہت مشہور ہوئے ان میں سے اہم ترین حملہ مارکائے بدر کے نام سے مشہور ہے مکہ والے سربر گرامی علیہ سلاط وسلام کی سلطنت کو مٹانے کے لیے مکہ سے بڑا طاقتور اور بڑا مضبوط اور مستحکم لشکر لے کر روانہ ہوتے ہیں امام کائنات علیہ السلاط وسلام کو خبر پہنچتی ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کا فاصلہ ان دنوں تقریباً پانچ سو کلومیٹر تھا یعنی تین سو میل کے قریب رحمت کائنات علیہ السلاط وسلام کو خبر ہوئی کہ ایک بہت مضبوط لشکرِ کو پارک مسلمانوں کی سلطنت پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے آپ اس کے مقابلہ کرنے کے لیے بجائے اس بات کے کہ مدینہ طیبہ میں انتظار فرماتے مدینہ طیبہ سے باہر نکلے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا کمزور بےکس اور بے بس اور ناتواں بخاروں کے مارے ہوئے ہجرتوں کے ستائے ہوئے لوگ کچھ چھوٹے چھوٹے بچے کچھ جھکی ہوئی کمروں والے پورے اور کچھ ایسے لوگ توجہ کے ساتھ بات کو سننا امام کائنات علیہ السلاط وسلام کے یسرب میں تشریف لانے سے پہلے اس بستی مبارک کے اندر ہر سال ایک وبا پھیلتی تھی جس کو زرد بخار کی وبا کہتے ہیں اور لوگ اس وبا کے ہاتھوں نال ہو کر رہ جاتے چنانچہ جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مسلمان مدینہ طیبہ میں تشریف پائے اور یسرف کا نام طیبہ اور مدینہ تنبی قرار پایا تو اس وقت بھی یہ وبا پڑی اور بہت سے مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر ان کو پائمال کر کے چلی گئی مار کا بدر جب تپاہ ہوا تو ابھی تک اس وبا کے اثرات مسلمانوں پر باقی تھے بعد میں رسول کائنات علیہ السلات وسلام نے اپنے رب سے دعا مانگی تھی اللہ تو نے یسرب کو اپنے نبی محمد کا شہر بنا دیا ہے میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ اس کو ہر قسم کی وباؤں سے پاک فرما دے چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں پھر سرد بخار کی بیماری مدینے سے رخصت سکتی اور یہ بھی یاد رکھو ساری کائنات میں وبائیں پھیلتی ہیں لیکن اللہ نے اگر کسی شہر کو وباؤں سے محفوظ رکھا ہے تو اپنے محبوب کے دعا کی قبولیت کی وجہ سے اپنے محبوب کے شہر مدینے کو ہر قسم کی وبا سے پاک رکھا ہے چ ناچے یہ دعا تھی مستعفی علیہ اصطلاح و کی کہ اے اللہ میری بستی کے اندر جو وبا سال آتی ہے اور لوگوں کو خستہ کر کے چلی جاتی ہے اللہ اس بیماری کو مدینے سے دور کروا دے لیکن مارکائے پدر میں ابھی تک لوگ اس بماری اس بیماری کے زخم خوردہ اور اس بخار کے مارے ہوئے موجود تھے چنانچہ جب نبی مکرم علیہ السلام وسلم نے کپار کے مقابلے کے لیے اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھ کر ان کا حملہ روکنے کا حکم دیا تو صرف تین سو تیرہ ساتھی جمع ہو تین سو تیرہ اور ان میں سے بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور کچھ کمرے جی جھکی ہوئی کمروں والے بوڑھے تھے اور کچھ ہجرتوں کے ستاائے ہوئے لوگ تھے اور کچھ بخاروں کے مارے ہوئے انسان تھے اور اس سے بھی بڑھ کر کچھ اسی مدینت نبی یشرف اور تیبا کے رہنے والے کسان تھے زمیندار تھے جنہوں نے زندگی میں کبھی تلوار کو ہاتھ نہیں لگایا تھا ہر معاشرے کا ایک خاص پہلو ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر لڑنے والی قومیں ذمہ قومیں ہوتی ہیں وہ لوگ جو کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں انہیں لڑاکو کہا جاتا ہے کوئی لڑنے والے لوگ ہوتے تھے. عرب کا رواج اس کے بالکل برق تھا تاجر طبقہ کا. کاروبار کرنے والا طبقہ لڑنے والا ہوتا تھا اور زمیندار طبقے لڑائی سے ناشنا ہوتے تھے اس لیے کہ اس زمانے میں کاروبار کرنے والے قافلوں کی صورت میں سفر کرتے تھے اور راستے میں کافلوں کو چوروں ڈاکوں سے پالا پڑتا تھا اس لیے کاروباری لوگ اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی تلوار چلانے کا گر سکھایا کرتے تھے تاکہ جب یہ کاروبار کی خاطر اپنے شہروں سے سفر کر کے دوسرے شہروں کی طرف روانہ ہو اور دشمن ان کو لوٹنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ اپنا دفاع کر سکے اس لیے یہ ٹی ہٹا کے بیٹھے دیوار سے ہٹا دو ان کو ٹیک ٹیک ہٹا کے بیٹھے سیدھے ہو کے بیٹھے سیدھے ہو کے, کے, کے ان کا رواج یہ تھا اور یہ لڑائی بڑھائی اصل میں یہ تجربے کی بات ہے مش کی بات ہے ہمارے ہاں کاروباری لوگ اس لیے مسزل ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی فرصت ہی نہیں ہوتی لڑنے لڑنے और زمیندار اور, اور دیہاتوں کے لوگ ان کے پاس بہت وقت ہوتا ہے معمولی معمولی باتوں پہ لاٹیاں اٹھا لیتے ہیں پلاڑے اٹھا لیتے ہیں اسی طرح عرب کا رواج بالکل برق تھا کہ ضمنداروں کو بہت محنت کرنا پڑتی اس لیے کہ زمین بارانی نہ کنویں تھے نہ نہرے تھی بارشوں پر سارا دارومدار تھا اور جو زمینیں بارانی ہوتی ہیں ان کی کاٹ بہت مشکل ہوتی ہے اس لیے ان بیچاروں کا سارا وقت اپنی زمینوں کی دیکھ بھال میں سرم ہوتا تھا یشرف کے لوگ لڑنا پھرڑنا نہیں جانتے اس کے برخت مکہ والے تاجر پیشہ لوگ تھے تجارت پیشہ تاجر لوگ تھے قابلوں کی صورت میں سفر کرتے ہوئے انہیں ڈاک اور چوروں سے پالا پڑتا تھا اپنے مخالف قبیلوں سے بھی ان کا آمنا سامنا ہوتا رہتا تھا اس لیے بچپن ہی سے وہ آلاتِ حرب کو استعمال کرنا اچھی طرح جانا اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی دو طبقے تھے ایک یسرف کے لوگ ایک مکہ کے لوگ مکہ کے لوگ تین قسم کے ابتداؤں میں مبتلا ہجرتوں کے مارے ہوئے کوئی چھ مہینے پہلے ہجرت کر کے آیا ہے کوئی تین مہینے پہلے कोई चार महीने पहले मक्का छोड़ के आया है कोई आठ महीने और हिजरत की राह में जो मसायब उनको बर्दाश्त करना पड़े उन्होंने उनकी कमरों को तोड़ रखा था से घर से बेघर वजन छूट गया बीवी बच्चे अलहदा हो गए कारोबार तबाह बर्बाद हो गया रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं रहा وہ سارے مشکلات اور مسائل جو مہاجروں کو درپیش ہوتے ہیں وہ ان کو درپیش ہوتے ہیں. پھر اس پر مستضاد کہ آتے ہی مدینہ طیبہ کے بخاروں نے ان کو آ کے پھیر دیا اور رہی سہی طاقت سرد بخار میں ختم کر دی پھر تیسری بات یہ کہ یہ کاروباری لوگ تھے اور کوئی کام کرنا نہیں جانتے تھے اور مدینت النبی زمینداروں کا شہر تھا کارا دار و مدار کھیتی باڑی پر یا باغات پر تھا ان کو ایک ایسا پیشہ اختیار کرنا پڑا جس کو یہ جانتے ہی نہیں تھے اس وجہ سے بھی ان کو بڑی دقت اور دشواری ہو ایک طرف یہ لوگ دوسری طرف یسلپ کے لوگ جنہوں نے زندگی میں کبھی تلوار اٹھائی ہی نہیں لڑنا جانتے ہی نہیں پتہ ہی نہیں کہ لڑائی کس کو رہتے دوسری بات یہ ہوئی کہ ان کو مہاجروں کی آمد کا بوجھ برداشت کرنا پڑا ان کا ہاتھ بٹانا پڑا ان کی اقتصادی حالت تباہ و برباد ہوئی تیسری بات یہ تھی کہ اسی یشرم میں اور اس کے گرد و پیش میں یہودی رہتے تھے وہ یہودی امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد بڑے پیچ کھا رہے تھے اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے نبی کائنات کے آنے کے بعد ان کی چودراہٹ ختم ہو کر رہ گئی اور پھر یہاں منافقوں سے بھی پالا پڑ گیا عبداللہ اللہ ہب راس المنافقین جس کو مدینے والوں نے اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر رکھا تھا اور فیصلہ ہی نہیں کر رکھا تھا جس کی تاج پوشی کے دن مقرر ہو چکے تھے تاج بنایا جا چکا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اس کے خواب بھی چتنا چور ہو کے رہے اور اس کے خواہشات کا محل بھی مسمار ہو کر رہ گیا اس نے دیکھا کہ آمنا کے لال کے آ جانے کے بعد کوئی اس کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا یہ بھی صاحب ہے اب اس طرح کے لوگوں کو لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی ملک کی حفاظت کے لیے مدینے سے باہر اور تقریبا مدینہ طیبہ سے ڈیڑھ سو کلو کے فاصلے پر بدر کے مقام پر ٹھہر کر آپ نے مکہ کے لشکر کا مقابلہ کیا اور دلچسپ بات یہ باتیں سنانا مقصود نہیں ہے اصل موضوع اور ہے لیکن اس واقعے کا ایک اہم ڈریم پہلو آپ کو بتلانا ضرور مقصود ہے اور وہ یہ ہے کہ جب مکہ کی فوجوں کے کمانڈر ابو جہل کو دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے لٹا کر زبا کیا اور ایک بچہ اس کے سر کو کاٹنے لگا تو اس نے آنکھیں کھول کر یہ کہا کہ مجھے بتلاؤ میرا سر کاٹنے والا کون ہے اس بچے نے جواب دیا میں معاذ ہوں افرا کا بیٹا ہوں یسرب کا رہنے والا ہوں محمد کا غلام ہوں اور اس نے آبھر کر کہا ہائے میری بدقسمتی کا کیا کہنا ہے کہ آج میں مارا بھی جا رہا ہوں تو ایک اناڑی کے ہاتھوں مارا جا رہا ایک ایسے بچے کے ہاتھوں جس کے قبیلے والے تلوار چلانا نہیں جانتے ان کے ہاتھوں مارا جا رہا ہوں مجھ کو مارنے والا کوئی عرب کا جنگجو ہوتا کوئی بڑا لڑاکو ہوتا لوگ کہتے ابو جال بہادر کا بہادر کے ہاتھوں مارا گیا ذرا سمجھنے کی بات ہے اس نے کہا مجھے بڑا افسوس ہے کہ میری موت بھی آئی ایک بچے کے ہاتھوں اور بچہ بھی ان کا جن کو تلوار چلانا نہیں آتا جو غیر لڑاکے پھر اس نے کہا میری ایک خواہش ہے اور انہوں نے پوچھا کیا خواہش ہے کیا لگا میری گردن کاٹتے ہوئے ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب میرا سر نیزے پہ چڑھایا جائے تو اونچا نظر آئے باد لوگ تھے اب جو اصل بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ پر حملہ ہوا اور بڑے جنگجو لوگ مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے حدیث حبیضے بعد میں آیا ہے ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ موجود تھا اس زمانے کے مطابق ہر زمانے کا ایک اسلحہ ہوتا ہے اس زمانے کے مطابق نہ صرف یہ کہ ہر قسم کا اسلحہ ان کے پاس موجود تھا بلکہ لڑنے والے اعلی ترین سپاہی تھے جنگ کے ماہر اعلی تر کو صرف کے پوری طرح شناور اور ساتھ ہی ساتھ اس زمانے کے دستور کے مطابق سب سے آلہ فوج کا دستہ سوار دستہ ہوتا تھا کیونکہ اس زمانے کا سب سے آلہ جانور لڑائی کے لیے اگر کوئی شمار ہوتا تھا تو گھوڑا ہوتا تھا اور اس کی حیثیت آج کے دور میں وہی تھی جو ٹینک کی ہوتی ہے ٹریبل فوج کے ساتھ بختر بند کی ہوتی ہے پوری طرح اسلحے سے لی کوم جنگجو لڑائی بڑائی کی عادی مار کٹائی سے آشنا جدید جنگی اسلحہ ان کے پاس موجود اور ایک ہزار کے لشکر میں سو گھڑ سواروں کا دستہ بھی موجود اور پوری طرح تیاری کر کے آئے اسلام کو مٹانے کے لیے محمد کی بستی کو مٹانے کے لیے اسلامی ریاست کو نیست و نابود کرنے کے لیے اس کے برعکس مسلمان نہ صرف یہ کہ تیار نہیں تھے کوئی تیاری نہیں تھی اچانک ان کو حکم نکلو پوری طرح اسلحے سے لیس نہیں تھے کوئی اسلحہ ان کے پاس موجود نہیں تھا حدیث پاک میں آتا ہے بے شمار لوگ ایسے تھے جن کے پاس تلواریں موجود تھیں تلوار کے مار سے بچاؤ کے لیے ڈھال موجود نہیں تھی اور کتنے لوگ تھے جن کے پاس چلانے والی کمان تیر چلانے والی موجود تھی تیر موجود نہیں تھا کتنے لوگ تھے جن کے پاس نیزہ تھا گرتے ہوئے کو کاٹنے کے لیے خنجر موجود نہیں تھی اور سواری سارے مسلمانوں کے لشکروں کے پاس صرف تین اونٹ تھے صرف تین اونٹ اور ایک رواج جاتا ہے ایک بھی گھوڑا موجود نہیں کوئی تیاری نہیں مسلمانوں کی حالت آسمان سے آواز آئی لا تاہر بلا تہزرو وہ تم اللہ لو نا ان کم تم مومرین اے محمد کے ساتھی ایمان تم پختہ کر لو پتا آسمان والا تم کو ادا کر دے لڑائی کی ایمان کی اور کی. لڑائی قوت کی قوت سے نہیں ہے قوت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا لاکھ دہرو گزری کو اپنے سینوں سے کھرچ کر دکھاؤ لا لاکھو لالوج ارش والے کا وعدہ ہے کہ طاقتور مغلو ہوں گے تم غالب ہو گئے بالکل ایمان کم لے آو پتا رب ادا کر دے گا کیا ہوا وہی ہوا جس کا گلہ اور شکوا ابو ڈال نے کیا تھا کاش میری گردن کاٹنے والا کوئی جنگلو ہوتا اور یہ تو جنگلو بھی نہیں تلوار اٹھانے والا بھی نہیں لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ بدر میں تلوار تلوار سے نہیں ٹکرائی بلکہ ایمان تلوار سے ٹکرایا ہے اور ایمان کیسا ان شام نے لکھا ہے اپراہ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا یا کوئی اور آبا بازو کٹ گیا اور لٹکنے لگا یہ بچہ تلوار اٹھا کے مارنے لگتا ہے ہلتا ہوا بادو راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے اپنے ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور زور لگا کے کٹے ہوئے بازو کو اکھاڑ کے پڑے پھینک دیا کہ مجھے اس بازو کی ضرورت نہیں ہے جو رب کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے میری راہ میں رکاوٹ بنتا ہے ولا بہن تم لال ان تمین رم نہ کرو کمزور نہ پڑو طاقتور پر بھروسہ کرو وہ تمہارے ساتھ ہے. اور پھر اسی ہم نے سامنے لکھا ہے ایمان ہی کی یہ کیفیت تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے نبی سے ضد کر رہے تھے کہ ہم کو بھی ساتھ لے کے چلو ہم کو بھی ساتھ لے کے چلو ہم کو بھی ساتھ لے کے چلو اور آقا فرما رہے تھے بیٹو تم پلٹ جاؤ تم پہ جہاد فرض نہیں اور وہ کہتے تھے اللہ کے حبیب اگر ہم پلٹ گئے تو ہماری ماں ہمیں دودھ مواف نہیں کرے گی انتم انتم انتمول یہ قوت و طاقت ان کو جنگ کی طرف نہیں کھینچ رہی تھی ایمان کھینچ رہا اس کے بعد دوسری جنگ ہوئی اہم کی اور اس وقت پہلے تو ایک سو ستر کلو جا کے باہر روکا تھا اب کے اس احتیاط سے انہوں نے حملہ کیا ہے کہ حضور کو پتہ ہی اس وقت چلا ہے جب مدینہ کی دیواروں کے پاس آ پہنچے پتہ ہی نہیں چلا اس وقت علم ہوا ہے جب مدینہ کی دیواروں پہ دے رہے تھے حضور نے کہا نکلو نکلنے والوں میں ایک اندھا صحابی بھی ہے آنکھوں کی بیدائی نہیں ہے اندا وہ بھی نکلا میں لوگ بھونگتے ہوئے ہود میں گئے لوگ یہ کھود اس کو پار کے ہو گئے یہ اندھا بھی راستہ جا رہا ہے نظر نثر اللہ تعالی عنہ ہوں راستے میں لوگ میرے کہہ لگے تم اندر صاحب بھی کہاں جاتے ہو بوڑا بھی اور اندر بھی کہا حضور نے بلایا ہے کافروں نے حملہ کیا ہے میں بھی جا رہا ہوں کہاں تمہیں نظر تو آتا نہیں تم نے کیا کرنا ہے جاتے ہو تم کیا لینے جا رہے ہو لڑائی تو وہاں ہوگی بینا کے درمیان جن کو نظر آتا ہے جہاں وہاں قوت و طاقت کی لڑائی نہیں ہوگی ایمان و کمر کی ہوگی کہو جاتے ہو سارے لوگ میدان جنگ میں جا چکے ہیں تم پہنچو گے کیسے یہ سڑکیں تو نہیں بڑی پگ دینی بڑھ گئی پہرا